و کل سقط سقط فی ہل قسب في مال القاتل ارشو و جب اب سلحل فهو في مال القاتل و اضا قطل ابو بہو آمدن فطی تفی مال ہی وکل جنا فہی کہ ہر وہ قتل عمد ثقاط فیل قاسط جس کے اندر کے ساتھ ثابت ہو جائے بھی شبھہ دن کسی شبہ کی وجہ سے فت دیت مال القاتل تو دیت قاتل کے مال میں ہوگی یاد رکھیے قیمتی ضابطہ بہت آپ نے پڑھا کہ دیت جو آیا کرتی ہے وہ اکیل اکیلے قاتل پر نہیں آتی اس کے سارے قبیلے پر آتی ہے اور تین سال کے اندر دینا ہوتی ہے کتنے عرصے میں تین سال کے عرصے میں دینا پڑے گی اور سارے قبیلے پر ہوگی یہ کس کے اندر ہے بی ایس کے اندر اب غلطی سے کسی کو فضل کر دیا تو سارا قبیلہ اب اس کی معاونت کرے گا بھائی اسی طرح یاد رکھیے اگر عرش جو ہے نصف عشر سے ضائع ہوا تو اس کا وہ بھی قبیلے والوں پر آئے گا بھائی ارش کس کو کہتے تھے بھائی نف سے کم کے اندر جنایت کی اور اس سے جو مال آیا وہ کیا کہلاتا تھا عرش, عرش کہلاتا پورے نف کا بدل تو دیت کہلاتا ہے اور نف سے کم کا بدل وہ کیا کہلاتا ہے ارش اب عرش کے اندر ذابطہ یہ ہے کہ نس اوشر سے اگر کم ہو تو وہ آخلا پر ہے ورنہ اسی جنایت کرنے والے پر آئے گا نسو اوشر بھائی دیکھو دیت ہے دس ہزار درہم اس کا اوشر نکالیں بھائی دس ہزار دیرہم کا دسواں حصہ کتنا بنتا ہے ایک ہزار دیرہ یہ اوشر ہوا اس کا نصف کریں کتنا پانچ سو یہ نصف اوشر ہے تو اگر آرش نصف عشر یعنی پانچ سو درہم ہے تو پھر یہ قبیلے والے ساتھ ہو جائیں گے اور ان سے لیا جائے گا بھائی ایک سال کے اندر اندر ایک سال کے اندر بھائی وصول کیا جائے گا لیکن اگر عرش پانچ سو سے کم تھا تو پھر اس صورت میں قبیلے والوں پر نہیں آئے گا صرف اس جنایت کرنے والے سے لیا جائے گا ضابطہ سمجھ میں آیا کیا ضابطہ ہوا کہ اگر عرش پانچ سو درہم سے کم ہو تو پھر قبیلے والوں پر نہیں صرف اسی جنایت کرنے والے کے ذاتی مال میں سے کیا, کیا جائے گا وصول کیا جائے گا اسی کے مال میں سے لیکن اگر عرش پانچ سو درہم یا پانچ سو سے زیادہ ہوا تو پھر کس سے وصول کیا جائے گا قبیلے والوں سے وصول کیا جائے گا بھائی اب آپ بتائیے ایک شخص نے کوئی جنایت کی اور اس پر جو ارش آیا وہ چار سو درہم تھا فرض کر لو چلو کوئی سورج چار سو درہم آیا ارش بھائی کیا اب وہ اپنے مال میں سے دے گا یا قبیلے والے بھی ساتھ شریک ہوں گے اپنے مال میں سے اور اگر آرش آیا مثلاً ہزار درہم یا دو ہزار درہم یا تین ہزار درہم فرض کر لو تو اپنے کیا وہ اپنے مال میں سے دے گا یا سارے قبیلے والے ساتھ شریک ہوں گے سارے قبیلے والے شریک ہوں گے تو معلوم ہوا پانچ سو درہم سے کم ارش ہو تو اس میں قبیلے والے ساتھ شریک نہیں ہوتے جبکہ عورت کے اندر اس کا نصف معتبر ہے یعنی عورت نے اگر جنایت کی ہے اور ڈھائی سو درہم اس پر ارش آیا مرد میں کتنا تھا پانچ سو تو اس کا نصب کتنا ہوا ڈھائی سو ڈھائی سو اگر اس پر آئے تو اس کے اندر قبیلہ اس کے ساتھ شریک ہوگا اور اگر دھائی سو سے کم ہوا آج تو پھر قبیلہ اس کے ساتھ شریک نہیں اسی عورت کے مال میں سے وہ ارش ادا کیا جائے گا نیز دوسرا ذاتہ یہ یاد رکھیے یہ جو قبیلے والے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور وہ بھی دیت یا عرش وغیرہ دیتے ہیں یہ جنایت جنایت خطا کے اندر ہے جنایت عمد کے اندر قبیلے والے ساتھ شریک نہیں ہوں گے جان بوجھ کر اگر کسی کو نقصان پہنچایا ہے یا کسی کو قتل کیا ہے اور آنا تو قصاص چاہیے تھا لیکن قصاص کیا ہوا شبہ کی وجہ سے ثابت ہو گیا بھائی دیکھیے جیسے آپ کو مسئلہ بتلایا تھا کہ والد اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو وہاں قصاص نہیں آتا جان بوجھ کر قتل کرے پھر بھی وہاں کے ساتھ نہیں آتا بلکہ وہاں دیت آیا کرتی ہے تو یہاں دیکھو قصاص شوبے کی وجہ سے ساقت ہوا اور, اور کیا آ گئی دیت اور یہ جنایت کس قسم کی ہے جان بوجھ کر ہے غلطی سے ہے جان بوجھ کر ہے تو جان بوجھ کر جنایت کی ہو وہ قبیلے والوں پر اس کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ اسی قاتل سے یا اسی جنایت کرنے والے کے مال سے وصول کیا جائے گا تو یہ والد کے ہی مال میں سے اب جناد لی جائے گی اور تین سال کے عرصے میں جیسے عام قبیلے والوں سے کتنے عرصے میں لیتے تھے تین سال میں تو والد کے مال سے بھی اب تین سال میں لی جائے گی سمجھ میں آیا تو ضابطہ کیا ہوا کہ اگر جنایت عمدن کی ہو تو پھر قبیلے والے ساتھ شریک نہیں ہوتے لہذا ایک آدمی نے دوسرے کا جان بوجھ کر ہاتھ کاٹا اور اس کی وجہ سے آ... وہاں چونکہ برابری ممکن نہیں تھی لہذا ارش آ گیا کیا گیا کلائی کے درمیان سے ہاتھ کاٹا تو اب کفاس تو نہیں لیا جا سکتا کیونکہ برابری نہیں ہو سکتی ہڈی کے اندر کے نہیں ہے تو اب لازمی بات ہے ایک ہاتھ کا جو ارش ہے وہ دینا پڑے گا اور ایک ہاتھ کا ارش کتنا ہے جی ہاں جتنا نسف دیت یا اس سے زائد جتنا بھی قاضی فیصلہ کہ نصف دیت ہے پھر کلائی کے اندر کچھ حکومت عدل بھی آپ نے پڑھا تھا تو جو مال آیا مثلا کتنا آ گیا نسف دیت چلو فرض کر لو نسفیت آ گئی بھائی نصف دیت یعنی کہ پچاس اونٹ بھائی اور یہ جان بوجھ کر اس نے ہاتھ کاٹا ہے تو کیا قبیلے والے ساتھ شریک ہوں گے نہیں تو قبیلے والے صرف کون سی جنایت میں ساتھ شریک ہوتے ہیں ادائیگی کے اندر جنایت خطا کے اندر اسی طرح اگر کوئی شخص جنایت کا اعتراف کر لیتا ہے خود بھائی پتہ نہیں تھا لیکن اس نے خود کیا کر لیا اعتراف کر لیا کہ یہ جنایت میں نے کی ہے تو یہ بھی صرف اسی کے مال میں سے لی جائے گی قبیلے والوں پر نہیں آئے گی کیونکہ اس کا اقرار صرف اس کی ذات کے بارے میں تو محتابر ہے قبیلے والوں کے بارے میں معتابر نہیں بھائی اقرار صرف آدمی کے اپنی ذات تک ہوتا ہے بھائی تو اسی کے مال میں سے لیا جائے گا بھائی اور پھر یہ یاد رکھیے یہ جو کوئی شخص کو کسی شخص کو غلطی سے مسن قتل کر دیا گیا یہ کسی وجہ سے اور اس سے پھر مال دیت وغیرہ وصول کی گئی اس کے قتل کی وجہ سے یہ دیت کس کو دیں گے اب بھائی مقتول تو مر چکا ہے دیت کس کو دی جائے گی یاد رکھیں یہ جو دیت وصول ہوتی ہے یہ قاتل کا ورثہ شمار ہوتی ہے اس کے ترکے میں آ جائے گی سمجھ میں آیا بھائی یوں سمجھیں گے وہ یہ مال چھوڑ کر مرا ہے اور اس مال کے ذریعے آپ اس کے دیون بھی ادا کیے جائیں گے وسیع وغیرہ نافذ ہوگی اور وارثوں میں تقسیم ہوگا اسی ترتیب کے مطابق بھائی جو آپ پڑھ چکے ہیں بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی تو یہ اس کا مال میرا شمار ہوگا بھائی آپ دیکھیے کتاب پر بھائی وکل عمد ان ثقت فيه القصاص بشبههن فديه في مال القاتل اور ہر وہ قتل عام جس کے اندر ساقط ہو جائے قصاص کسی شبہ کی وجہ سے فديه في مال القاتل اور تو دیت کس سے میں ائے گی قاتل ہی کے مال میں آئے گی بھائی قبیلے والوں پر نہیں صرف قاتل کے مال میں سے دیت لیں گے بھائی جیسے میں نے مثال ذکر کی باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا تو شوبے کی وجہ سے پیسہ ساخت ہوا لیکن بیت آئی تو آپ دیت کس سے لیں گے قاتل کے مال میں سے کیونکہ جنایت کس قسم کی ہے آمدن ہے یا خطا ہے عمدن ہے اور عمدن جو جنایت ہو وہ قبیلے والوں پر نہیں آتی گئی وہ پلو ارشیوں جواب مال قاتل اسی طرح ہر وہ عرش جو واجب ہوا ہے سلح کی وجہ سے یا اقرار کی وجہ سے تو یہ بھی کس کے اندر ہے شخص نے دوسرے کو نقصان پہنچایا اور پھر اس کے ساتھ کسی مال پر سلح کر لی تو یہ مال سلح کس میں سے لیا جائے گا قبیلے والوں پر آئے گا یا صرف اسی جنایت کرنے والے پر جنایت کرنے والے پر بھائی سمجھنے قتل کیا تھا پھر سلح کر لی سلح کی وجہ سے جو عرش آتا ہے وہ مانا قاتل کے مال میں سے اور اسی طرح اقرار کی وجہ سے جو مال آتا ہے وہ فی مال قاتل ہی تو وہ بھی کس کے اندر ہے قاتل ہی کے مال میں ہے اسی سے لیا جائے گا اور یہ فوری ہوگا مانا فوری ادائیگی ہوگی بھائی و عیدا قتل ابو بن آمدن فت دیفی مالی ہی فی صلاسی اور جب قتل کر دے باپ اپنے بیٹے کو آمدن جان بوجھ کر فت دی طفی مالی ہی تو دیت باپ کے مال میں سے ہوگی فی صلاسی نینین کتنے سالوں میں تین <تصفيق> سالوں میں تو کہتے ہیں فت فی مال ہی فی سالات سینینا تو دیت جو ہے والد کے مال میں ہوگی فی سالات سینینا کتنے عرصے کے اندر کیونکہ قصاص تو ثاقف ہوا شبہ کی وجہ سے اور دیت آئی تو یہ دیت آئی ہے قتل عمد کے اندر اور قتل عمد کی صورت میں دیت عاقلہ پر یعنی قبیلے والوں پر نہیں آتی وہ کل جنایت یعنی الطار کا بھی جانی مالی ہی اور ہر ایسی جنایت کے اعتراف کیا ہے اس کا جانی یعنی جنایت کرنے والا اس کا اعتراف کیا ہے جنایت کرنے والے نے جرم کرنے والے نے فہی ہی مالی ہی تو یہ جنایت اسی کے مال میں سے ہوگی ولائی صدق والا آخلتی ہی اور تصدیق نہیں کی جائے گی اس کے عاقلہ پر یعنی اس کے قبیلے والوں پر سمجھ میں آیا بھائی ہر ایسی جنایت جس کا کوئی جنایت کرنے والا خود اعتراف کر لیتا ہے تو یہ جنایت جو ہے یہ جو عرش آئے گا یہ دیت آئے گی یہ اسی کے میں سے ہوگی اس کے عاقلہ پر وہ نہیں آئے گی بھائی اس کے قبیلے والوں پر نہیں آئے گی کہتے ہیں والا یو صدق والا تصدیق نہیں کی جائے گی اس کے عاقلہ یعنی قبیلے والوں پر یعنی ان پر نہیں آئے گی یہ زمان ان پر نہیں آئے گا وہ آمد و قبی اور بچے اور مجنون کا آمد بھی خطا ہے بچہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے یا مجنون جان بوجھ کر کیا کر دیتا ہے کسی کو قتل کر دیتا ہے تو یاد رکھیے بچے اور مجنون ان کا عامد بھی خطا ہے خطا اس کو غلط جنایت خطا ہی شمار کریں گے اور پھر جنایت خطا سے جو مال آیا کرتا ہے وہ آئے گا تو کہتے ہیں وہ فی دیت علی کی اور اس کے اندر دیت ہوگی ان کی عاقلہ پر بچے پر بچے کے عاقلہ یا مجنون کے عاقلہ پر وہ صورت یہ ایک شخص نے مسلمانوں کے راستے میں کنواں کھودا یا کوئی بڑا پتھر رکھا اس کی وجہ سے کوئی انسان ہلاک ہو گیا تو یاد رکھیے یہ قتل بھی سبب ہے اور قتل بھی سبب کا حکم آپ نے پڑھا تھا اس میں دیت آیا کرتی ہے اور یہ دیت جو ہے اس شخص جس نے کنواں کھودا تھا یا پتھر رکھا تھا اس کی عاقلہ پر ہوگی بھائی پورے قبیلے والوں پر ہوگی تین سال کے لیے کے اندر ادائیگی کی جائے گی تو کہتے ہیں وہ من حفرا بئرا في طريق المسلمينہ جس نے کنواں کھودا مسلمانوں کے راستے میں او وضع حجرا یا پتھر رکھا کوئی کوئی بڑا پتھر وہاں رکھا فتلف بذلک انسانن ان پر ثلاث ہو گیا اس کی وجہ سے کوئی انسان فدیتہ علی عائلتیہ تو اس, اس کی انسان کی دیت جو ہے علی عائلتیہ اس پر آئے اس کے قبیلے والوں پر ہوگی وہ این تالافہ بھی ہی بہی متن فضمان بھائی کوئی جانور مویشی اس کنویں میں گر کر ہلاک ہو گئے یا اس پتھر کی وجہ سے ہلاک ہوئے تو جانور اور مویشی مال ہیں مولانا تو اب ان کا زمان دینا پڑے گا جتنی ان کی قیمت تھی وہ کیا کرنا پڑے گی دینا پڑے گی تو یہ مال کا زمان آئے گا اور یاد رکھیے مال کا زمان قبیلے والوں پر نہیں آیا کرتا کسی نے دوسرے کو مالی نقصان پہنچایا ہو جتنا بھی مالی نقصان پہنچایا چاہے کروڑوں ہو چاہے اربوں ہو وہ قبیلے والوں پر نہیں آیا کرتا کس پر آیا کرتا ہے اس نقصان پہنچانے والے شخص کے مال سے وصول کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی جانور ہلاک ہوا ہے کنویں کے اندر اور جانور کیا ہے مال تو اس مال کا اب زمان آئے گا تو اب یہ قبیلے والا <سؤال> پر آئے گا یا اسی شخص پر آئے گا جس نے کنواں کھودا تھا جس نے کنواں کھودا تھا اسی پر آئے گا تو کہتے ہیں وہ انتا لفا بی بہی بہیما کہتے ہیں چوپائے کو گئی مویشی وہ انتا لفا بی ہی اور اگر طلب ہو گیا اس کی وجہ سے مویشی فضا مانوہ فی مالی <سؤال> تو اس مویشی کا زمان جو ہے فی مالی ہی اس شخص کے مال میں سے ہوگا وہ جس نے کنواں کھودا تھا یا پتھر رکھا تھا و ان اشراف اعلی انسان فاط بالا وہ ان اشرا اشرا کے مانا کھولنے کے نکالنے کے اور اگر نکالا پھر طریقے راستے میں روشنن روشن یاد رکھو بالکنی کو کہتے ہیں بالکنی بالکنی جانتے ہو کہ نہیں جانتے جی یا اسی طرح دو چھت دو چھتوں کے درمیان لکڑی کا راستہ بنایا اس کو بھی کیا کہتے ہیں روشن کہتے ہیں یعنی ایک چھت سے دوسری چھت پر جانے کے لیے لکڑی کا جو راستہ بنایا وہ بھی کیا کہ روشن درمیان میں بھائی دونوں چھتوں کے بیچ فضا میں جو لکڑی لگا دی یہ روشن ہے اسی طرح کوئی دیوار وغیرہ پر اوپر گھر کا سامان رکھنے کے لیے لکڑی کی جگہ بنا لی اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے روشن کہا جاتا ہے اب ایک آدمی نے راستے کی طرف روشن بنایا یعنی سامان وغیرہ رکھنے کے لیے یا بالکنی بنائی یا پھر دو ایک طرف एक راستے کی ایک طرف سے راستے کی دوسری طرف بھی तरफ کے گھر کا کچھ حصہ اس کا دوسرا گھر ہوگا یہ اس کے بھائی کا گھر ہے یا کوئی ہے اس نے ایک چھت سے دوسری چھت کی طرف جانے کے لیے کیا لگا دیا اوپر لکڑی <تصفح> کا راستہ بنا دیا اوپر بھائی سمجھ نہیں آئی بات بھائی تو اب یہ روشن ہے ماننا اور راستے میں ہے اب یہ گرا اور اس کی وجہ سے کوئی انسان ہلاک ہوا تو کیا اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں ہاں بھائی اس پر زمان آئے گا بھائی یا اسی طرح کسی شخص نے پرنالا لگایا بھائی راستے کی طرف وہ پرنالہ اکھڑا اور اکھڑ کر نیچے آدمی پر گرا اور کوئی شخص حالات ہوا تو اس صورت میں بھی اس پر کیا آئے گا زمان آئے گا پھر اس میں تفصیل فکا کرام بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں دیکھو مسن پرنالہ لگایا تھا پرنالے کا کچھ حصہ راستے کی طرف نکلا ہوگا کچھ حصہ دیوار میں چھت میں لگا ہوا تھا کہتے ہیں اگر وہ چھت والا حصہ لگا نیچے والے آدمی کو تو پھر اس صورت میں زمان نہیں کیونکہ اس یہ حصہ تو اس نے اپنی ملکیت میں لگایا تھا اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں لیکن اگر وہ کنارہ لگا جو راستے کی طرف نکلا ہوا تھا پھر راستے کی طرف نکلا ہوا تھا راستے میں تو تمام لوگوں کا حق ہے تو یہ اس کی طرف سے زیادتی تھی وہ حصہ لگا تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا زمان آئے گا اور اگر پتہ ہی نہیں کہ کون سا حصہ لگا ہے تو پھر نصف زمان آئے گا کتنا آئے گا نصف زمان آئے گا کہتے ہیں وہ ان اشرافی طریقے روشن اور اگر نکالا راستے کی طرف روک روشن اور میزاباً یا کوئی پرنالا پھس قطع اعلیٰ انسانی ان تو وہ گر گیا کسی انسان پر فطیبہ تو وہ ہلاک ہوا ف دیت والا تو دیت کس پر آئے گی اس شخص کے عاقلہ پر آئے گی وَلَا كَفَّارَ حَافِرِ الْبِيرِ اور کفارا نہیں ہوگا کنواں کھودنے والے پر اور پتھر رکھنے والے پر سمجھ میں آیا بھائی کنواں کھودا تھا کس نے راستے میں اس میں کوئی شخص ہلاک ہوا یا پتھر رکھا تھا اس سے کوئی شخص ہلاک ہوا تو اس صورت میں یہ کنواں کھودنے والا یا پتھر رکھنے والا جو ہے اس پر کفارہ نہیں آئے گا کیونکہ کفارہ جب کسی نے حقیقتاً قتل کیا ہو یہاں تو اس نے حقیقتا قتل لیکن سبب بن گیا ہے قتل کا کہ اس نے کنواں کھودا تھا اس میں تو کفارہ نہیں آئے گا البتہ دیت آئے گی آپ پڑھ چکے ہیں امن شفارہ بیرن فی میل کی ہی فات انسان الم یزمن اور جس نے کنواں کھودا اپنی ملک بھائی ابھی تک تو بات چاہ رہی تھی راستے میں کنواں کھودا کوئی شخص اپنی زمین کے اندر کنواں کھودتا ہے اس میں اگر کوئی گر کر مر جائے تو یاد رکھیے پھر زمان نہیں آئے گا کیونکہ شخص نے کسی قسم کی زیادتی نہیں کی اپنی ملکیت کے اندر کنواں کھودا ہوا تھا تو اس کا کوئی قصور نہیں اس میں بھئی و من حفر بئرا فی ملکہ و جس نے کنواں کھودا اپنی ملکیت کے اندر فاتیبہ بها انسان ان تو ہلاک ہو گیا اس اس کی وجہ سے کوئی انسان لم یز من تو یہاں کھودنے والا زامین نہیں ہوگا اور ہے جانور پر سوار جا رہا ہے بھائی اس جانور نے کسی انسان کو کچل ڈالا اور وہ ہلاک ہوا تو کیا اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں بھائی اس پر زمان آئے گا کیا آئے گا زمان آئے گا بھائی تو کہتے ور سوار جو ہے وہ زامین ہوگا لیما اس چیز کا اوتا جس کو اس کے جانور نے روند ڈالا چاہے مال ہو چاہے کوئی انسان ہو کیا آئے گا زمان آئے گا ما بتو او قدمت بھائی یاد رکھیے بعض صورتوں میں حکم مختلف ہوگا مثلا جانور اگلے پاؤں سے کسی چیز کو روندتا ہے تو زمان آئے گا پچھلے پاؤں سے کسی کو لات ماری اور کسی کو قتل کر دیا تو اس صورت میں زمان نہیں سب سے تو اگلے پاؤں کے لیے ید کا لفظ استعمال کریں گے بھائی اگلے جیسے انسان کے یہ جو اوپر والے دو ہاتھ ہیں تو جانور کے اگلے دو پاؤں کی دو کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے جگہ ہے وہ بھائی اور پچھلے استعمال کریں گے تو آپ کو ابھی بتلایا صاحب قدوری نے کہ سوار ضامن ہوگا اس چیز کا جسے اس کے سواری نے رون ڈالا وہ ماں خوبیہ خوبی دیا اور اس چیز کا جس کو پہنچا یار کس کے ذریعے اپنے ہاتھ کے ذریعے یعنی اپنے اگلے پاؤں کے ذریعے اگر کسی چیز کو لگا ہے اور اس کو تلب کیا ہے تو اس کا بھی جامن ہوگا اوکا دامت کا کے معنی ہے منہ سے کاٹنے کے بھائی جانور نے منہ سے کسی کو کاٹ لیا بھائی ایک آدمی اس پر سوار ہے اس جانور نے کسی چیز سے, کسی چیز کو یا کسی مال کو رونج ڈالا سمجھا? یا مو سے کاٹا بھائی تو سوار ان کا جامین ہوگا بھائی تو کہتے اوقا دامت اور سوار زامن ہوگا اس چیز کا جس کو رون ڈالا ہو اس کے جانور نے اور جسے اس جانور کا اگلا پاؤں لگا ہو اوکا دامت یا جسے اس جانور نے منہ سے کاٹا ہو ولا یز مانو مانا فاخت بری ہا او زن بھئی سوار تھا اوپر جانور نے پچھلے ٹانگ ماری کسی انسان کو اور وہ ہلاک ہوا تو کیا سوار پر زمان آئے گا کہتے ہیں نہیں بھائی سوار پر یہاں زمان نہیں ہے بھائی کیونکہ اس کی کوئی جنایت نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی جانور چلتے چلتے ٹانگ مار ہی دیتے ہیں کوئی قریب آ رہا ہو یہ اس کی نظروں کے سامنے بھی نہیں ہے بھائی سوار ہے تو اس کا رخ آگے کی طرف ہے بھائی اگلے پاؤں پہ اس کی نظر ہے اگلے پاؤں سے جانور کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو زمان آئے گا منہ بھی جانور کا اس کے سامنے ہے وہ بھی اس کے قابو میں آ سکتا ہے کسی کو کاٹتا ہے تو اس پر کیا آئے گا زمان لیکن پچھلا پاؤں تو اس کی نظر میں ہی نہیں ہے لہذا اس میں زمان نہیں آئے گا یا اسی طرح بھائی جانور نے دم ماری بھائی زور سے اور اس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوا تو اس کا بھی یہ ضامین نہیں کیونکہ وہ اس کی نظروں کے سامنے نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں ولا یس من نفاہت بھی رج کا معنی ہوتا ہے جانور, کو جانور کا کسی کو کھر مارنا پاؤں مارنا اور زامین نہیں ہوگا سوار ما اس چیز کا نفحت بھی ریج لی جانور نے اپنی لات ماری بھئی جس جانور نے اپنی پاؤں سے مارا بھئی او ہا یا اپنی دم کے ذریعے ایک زنب ہے نون ساکن ہوتا ہے گناہ کو کہتے ہیں اور زنب نون کے فتحے کے ساتھ یہ دم کو کہتے ہیں جسے جانور نے مارا ہے اپنے پاؤں سے او با یا اپنی دم سے فراست او بالت پطری قفاط ببی انسان لم یظمن اچھا بھائی یہ جانور نے راستے میں چلتے چلتے لید کر دی یا پیشاب کر دیا اس میں کوئی پھسل کے ہلاک ہوا تو کیا زمان آئے گا یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھائی زمان نہیں اس سے تو بچا ہی نہیں جا سکتا جانور کرتے کیا ہیں چلتے چلتے لید وغیرہ پیشاب کر دیا تو اس صورت میں پھر زمان نہیں آئے گا بھائی فہن راست راس کے معنی ہے لید کرنا بھائی روس لید کو کہتے ہیں فہین راست اور بالت کے طریقے بالا یا بولو کے معنی پیشاب کرنا فہر راست اور بالت کے طریقے اگر لید کیا پیشاب کیا راستے کے اندر فعاطی بھى انسان تو ہلاک ہو اس کی وجہ سے کوئی انسان لم یزمن تو اس صورت میں سوار ضامین نہیں وائےام دون الماسبت یاد رکھے یہاں دو لفظ آئیں گے ایک ہے ساخ سوقن فہ خو سوق کا معنی ہے جانور کو ہانکنا یعنی چلانے والا پیچھے ہے اور جانور آگے لے کر چل رہا ہے جیسے ریبڑ لے کر چلتے ہیں بھائی تو وہ لے جانے والے پیچھے ہوتے ہیں اور جانور آگے تو یہ پچھلی طرف سے ہانکنا اور جانور کو لے جانا اس کو شوخ کہتے ہیں یہ پیچھے سے لے جانے والا جو ہے وہ سائق ہے سائخ بھائی اور ایک ہے خاد اے خود قائدٌ کا مانا ہوتا ہے آگے سے جانور کو لے کر چلنا بھائی یعنی رسی وغیرہ یہ کسی چیز سے جانور کو پکڑا ہوا ہو اور انسان آگے ہو جانور پیچھے ہو اس کو کیا کہتے ہیں خودو کہتے ہیں خاد کی طرف سے اسی سے قائد ہے بھائی قائد بھی کیا کرتا ہے قوم کے آگے ہوتا ہے قوم اس کے پیچھے ہوتی ہے وہ قوم کی رہنمائی کرتا ہے بھائی تو سائد کس کو کہتے ہیں جو جانور کو پیچھے سے ہانگے اور قائد کس کو کہتے ہیں جو خود آگے ہے اور جانور پیچھے ہے اب آپ مجھے مسئلہ بس لائیے بھائی ایک آدمی جانور کو لے کر جا رہا ہے اور خود پیچھے ہے جانور آگے ہے اس جانور نے موک سے کسی کو نقصان پہنچایا جامن ہوگا یا زامین نہیں ہوگا زامین ہوگا بھائی جانور نے اپنے اگلے پاؤں کے کسی کو نقصان پہنچایا جامن ہوگا سائیک یا زامین نہیں ہوگا اسی طرح پچھلے پاؤں کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچایا تو بھی ضامن ہوگا وجہ <سؤال> یہ کہ شاید پیچھے ہے جانور آگے ہے تو جانور کے اگلے پاؤں بھی اس کے سامنے پچھلے پاؤں بھی سامنے منہ بھی اس کے سامنے ہے تو اب بچا بچانا ممکن ہے اس کے لیے بھائی جانور کو احتیاط سے لے کر جائے لیکن اس کے مقابلے میں اگر لے جانے والا آگے ہے اور جانور پیچھے ہے تو پھر اس صورت میں اگر جانور نے منہ سے کسی کو نقصان پہنچایا یا اپنے اگلے دو پاؤں کے ذریعے تو قائد پر زمان آئے, زمان آئے گا لیکن اگر پچھلے پاؤں سے کسی کو نقصان پہنچایا تو قائد پر اس کا سامان کیونکہ پچھلا حصہ اسے نظر ہی نہیں آ رہا اس کی نظروں کے سامنے نہیں ہے بھائی جبکہ یہ منہ اور اگلے پاؤں تو اس کے نظروں کے سامنے ہی ہیں بھائی اچھا بھائی میں نے آپ کو بتلایا ایک ہے سائق ایک ہے قائد سائق وہ ہے جو پیچھے سے جانور کو ہانکتا ہے قائد وہ ہے جو آگے سے رسی پکڑ کر جانور کو لے کر چلتا ہے تو کہتے ہیں اورج لا سائق جو ہے یعنی پیچھے سے جانور کو ہانکنے والا وہ زامین ہوگا لیما اس چیز کا اصابت بھی جس کو اس جانور کا کیا لگا یاد سے کیا مراد ہے اگلا پاؤں لگ اگلا پاؤں لگا بھائی اور یا جس کو اس کا پچھلا پاؤں لگا کیونکہ سائق پیچھے ہے جانور کے اگلے اور پچھلے دونوں پاؤں اس کی نظر کے سامنے ہیں وائد الما لما بھی یہ اور قائد یعنی آگے سے جانور کو لے کر چلنے والا وہ زامین ہوگا لما اس چیز کا افابت بھی جس کو جانور کا اگلے پاؤں لگے دونہ رجلی ہا نہ کہ اس کا پچھلا پاؤں یعنی پچھلا پاؤں لگے کسی چیز کو اور وہ تلف ہو گئی اس کا زامن نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے جانور کی رسی پکڑی ہے یہ آگے چل رہا ہے تو جانور کا اگلے پاؤں تو اس کی نظر میں ہیں لیکن پچھلے پاؤں اس کی نظر میں نہیں ہے بھائی بھائی ایک آدمی ہے وہ اونٹوں کی ایک قطار پکڑ کر چل رہا ہے اونٹ کیوں کیا کرتے ہیں بھئی کیا طریقہ عرب میں اونٹ پڑے بھائی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ہوا کرتے تھے اب کوئی شخص ہے اپنے اونٹ لے کر جا رہا ہے تو اونٹ کی اگلے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس نے اور ہر اونٹ کے ساتھ پچھلے اونٹ کی مہار باندھی تو یہ قطار میں لے کر چل رہا ہے ان اونٹوں میں سے کسی نے کسی کی کوئی طلب کر دیا کوئی مال وغیرہ یا کوئی کسی انسان وغیرہ کو تو یہ جو جانور اونٹ کے آگے رسی پکڑ کر لے کر جا رہا ہے یہ اس کا ضامن ہوگا بھائی سمجھ میں آیا بھائی کیونکہ یہ سارے قطار ہے تو یہ ایک ہی جانور کی طرح ہوئی بھائی اس صورت میں کسی کو نقصان پہنچائے تو یہ زامین ہوگا تو کہتے ہیں وہ منقادہ اور جو آگے سے رسی لے کر چلا قطار کسی قطار کی قطار کی نہیں اونٹوں کے قطار کی تو یہ زامین ہوگا اس چیز کا جس کو انہوں نے روندا فاین کان معہو سائق اگر اس قائد کے ساتھ کوئی سائق بھی تھا ایک نے رسی اگے سے پکڑی ہوئی اور ایک پیچھے سے بھی ہانک رہا ہے تو کہتے ہیں فاین کان معہو سائق اگر اس کے ساتھ کوئی سائق بھی تھا فزمانو علیہما تو زمان دونوں پر آئے گا بھائی و اذا جنل عبد جنایہ تخطئ ان قيل لمولاه اما انت تدفعہ بها او تفديا ایک غلام نے کوئی جنایت کی بھئی کسی کو مثلاً غلطی سے قتل کر دیا تو یاد رکھیے غلام جب جنایت کرے تو پھر آقا پر ضروری ہے کہ آپ اس جنایت کے بدلے کے طور پر اس غلام کو حوالے کر دے بھئی وہ جو جنایت والے ہیں جن کی جنایت ہوئی ہے ان کو کیا کر دے یہ غلام غلام دے دے یا فیا دے کر چھڑا لے بھائی جتنا زمان جتنا عرش وغیرہ بنتا ہے اس جنایت کا وہ دے دے اور غلام کو چھڑوا لے تو غلام کو جنایت کرے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے وہی وہ غلام دیا جاتا ہے یا پھر آقا کیا کر لے فدیا دے کر اس کی جان چھڑوا لے تو کہتے ہیں وہ جناط خاتعین اور اگر جنایت کی کسی غلام نے کون سی جناد بھائی جنایت خطا غلطی سے کیونکہ جان بوجھ کر جنایت کی جائے غلام نے کسی کو قتل کیا جان بوجھ کر پھر تو آپ پڑھ چکے ہیں وہاں خیساس آئے گا اور غلام کو بھی کیا کیا جائے گا قصاص میں قتل کیا تو کسی غلام نے جنایت کی اور اس او کی بھی جنایت خطا تو اس کے آقا سے کہا جائے گا اما انتد فعہو بیہا یا تو آپ یہ غلام دے دیں بہا اس جنایت کے بدلے میں او تف دیا ہو یا اسے مال دے کر چھڑوا لیں یعنی اس کا فدیہ دے دیں فعم دا اگر اس نے غلام دے دیا جنایت والے کو کیا کیا یہ غلام دے دیا ملا ولی الجنایتی تو مالک بن جائے گا جنایت کا ولی جنایت والا جس کی جنایت ہوئی ہے وہ کیا بن جائے گا اس غلام کا مالک بن جائے گا وہ فدا ہو فتح ہو بھی اور اگر فیڈیا دے اس کا یعنی مال دے کر غلام کو چھڑانا چاہتا ہے تو کہتے ہیں فدا ہو بھی تو فیڈیا دے گا اس جنایت کے عرش کا غلام کی قیمت نہیں دینی پڑے گی بلکہ جتنا اس نے جنایت کی ہے اگر غلام نہیں دینا چاہتے تو اس جنایت کا ارش دے دو مطلب غلام کی قیمت ہے دو لاکھ روپے اور جو اس نے جنایت کی ہے اس کا ارش بنتا ہے تین لاکھ روپے تو اب آخا کو اختیار ہے تم چاہو تو کیا کرو غلام ہی دے دو اگر غلام نہیں دینا چاہتے روکنا چاہتے ہو تو پھر غلام کی قیمت نہیں دو گی کہ دو لاکھ روپئے دو اور غلام اپنے پاس روک لو بلکہ بلکہ پھر تمہیں کیا کرنا پڑے گا جنایت کا عرش دینا پڑے گا اور وہ تو کتنا ہے تین لاکھ تو وہ تین لاکھ دینے پڑے گا یہ مانا ہے وہ فدا ہو فدا ہو بھی اور اگر اس کو فیدیا اس کا دے تو فیدیا دے گا اس کا عرش کے ساتھ جناد کے عرش کے تو فیدیا دے گا اس کا جناد کا عرش فن اگر غلام پھر لوٹا فنا پس جناد کی غلام نے پھر جنایت کر دی ایک مرتبہ جنایت کی تھی اور آقا نے کیا سیا دے کر اس کی جان چھڑوا لی غلام نے پھر جنایت کر لی کہتے ہیں کان حکم الجنات ثانیتی حکم اللہ تو جنایت ثانیہ کا وہی حکم ہے جو جناط اولا کا پہلی جناد کا حکم تھا پہلی جنایت میں کیا تھا آخا کو اختیار تھا چاہے تو غلام دے دو چاہے تو جنایت کا عرص دے دو تو یہاں بھی آخا کو پھر اختیار ہوگا چاہے تو غلام دے دو چاہے تو جنایت کا عرش. سورت سمجھ میں آ گئی جنا جنات نکیل علی مولا ہو. یہ دوسری صورت ہے بھائی پہلے تھا غلام نے ایک جنایت کی آقا نے فدیا دے دیا پھر غلام نے دوسری جنایت کی اب ہے غلام نے دو جناتیں کی اور ابھی درمیان میں آقا نے فدیا نہیں دیا ایک جنایت کر دی ابھی فدیا نہیں دیا دوسری جناد کر دی اب کیا کریں بھائی کہتے ہیں بھائی اب بھی وہی صورت ہے بھائی وہ صورت یہاں بنا لو وہ غلام جنایت کرے تو کیا کیا جاتا ہے غلام ہی حوالے کر دیا جاتا ہے جنایت والے کے تو یہاں بھی آخر چاہے تو دونوں کو کیا کر دے یہ غلام ان کے حوالے کر دے پھر وہ اس کو آپس میں تقسیم کر لیں جس کی جتنی جنایت ہوئی ہے یا چاہے تو دونوں جنایتوں کا عرش دے دے اور غلام کو اپنے پاس روک دے اب جناتیں دو ہیں نا تو دونوں کا ارض دینا پڑے گا آکا کو غلام کو روکنا چاہتا ہے تو دونوں جنایتوں کا کیا کرے ارض دے دے اور غلام اپنے پاس روک لے اور یا چاہے تو دونوں کے حوالے اسی غلام کو کر دے وہ دونوں آپس میں غلام کو کیا کر لیں گے تفسیم کر لیں گے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے بھائی جنا جناتیں غلام نے دو جنایتیں उसके سے से कहा जाएगा ان الى ولی کیا تو تم حوالے کر دو اس کو جنا دونوں جناتوں کے ولی کے یکمانی ہی وہ اس کو کیا کر لیں گے تقسیم کر لیں گے اعلی قدر حقوق اما اپنے اپنے حق کے بقدر اما انتخیا دے دیں ان دونوں میں سے ہر ایک کے, عرش کے, ساتھ، کے طور پر دونوں جناطوں میں سے ہر ایک کا عرش دے دیں مولا صورت یہ ایک غلام نے ایک جنات کی اور آپ جانتے ہیں غلام جنایت کرے تو کیا کیا جاتا ہے <سؤال> وہ غلام دے دیا جاتا ہے یا آقا کیا کر دیتا ہے <سؤال> اس کا عرش پورا پورا جنایت کا پورا پورا ارش دے دیتا ہے تو غلام نے جنایت کی آقا کو ابھی پتا ہی نہیں تھا اس نے غلام کو آزاد کر دیا بعد میں پتا چلا کہ اس نے غلام نے تو جنایت کی تھی تو کہتے ہیں اب بھائی پہلے تو آقا کو اختیار تھا کہ غلام دے دو یا کیا کرو عرش دے دو اب تو غلام آزاد ہو چکا اور آزادی ایک دفعہ مل جائے تو اب اس کو کسی صورت میں فسا نہیں کیا جا سکتا لہذا اب آقا پر زمان آئے گا بھائی لیکن زمان کے طور پر کیا دے گا کہتے ہیں غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو کم ہوگا وہ زمان آ جائے گا کیا آئے گا غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو کم ہوگا وہ آقا کو دینا پڑے گا بھائی قبل اگر آقا نے اس غلام کو جن آزاد کر دیا جس نے جناد کی تھی وہ بال جناتی اس حال میں کہ آقا تو علم نہیں تھا جنایت کا زمین المولا تو آقا ضامین ہوگا الاقل من قيمته ومن ارشها اس غلام کی قیمت اور جنایت کے ارش میں سے جو کم ہے اس کا کیا ہوگا ضامن ہوگا وان باعه او اعتقه بعد العلم اگر آقا کو پتا تھا بھائی اس غلام نے جنایت کیا پھر اس نے آزاد کر دیا یا پھر اس نے اسے بیچ دیا تو اب یاد رکھیے پہلے آقا کو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار تھا یا تو غلام دے دیا جائے یا جنایت کا عرش اب غلام اس نے جانتے بوجھتے ہوئے غلام کو بیچا ہے یا آزاد کیا ہے تو آپ اس پر غلام تو دے نہیں سکتا تو اب پورا پورا عرش دینا پڑے گا پورا پورا عرش دے گا باد العلمی اور اگر آقا نے غلام کو بیچ دیا یا آزاد کر دیا بعد العلم علم ہو جانے کے بعد بعد جنایت جنایت کا علم ہو جانے کے بعد علیہ تو پر کیا واجب ہے آرش پورا آرش واجب ہوگا پچھلے مسئلے میں تھا لا علمی میں تھا وہاں پر عرش اور قیمت میں سے جو کام تھا وہ دینا پڑتا تھا اب کیا کرے گا جانتے بوجھتے ہوئے اس نے اس کو بیچا ہے آزاد کیا ہے تو پورا پورا عرش دینا پڑے گا وَإِذَا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہو ولد کسے کہتے ہیں وہ باندھی جس سے آقا کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے بھی آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے ان میں سے کسی نے جناد کر لی تو اب یاد رکھیے مدبر یا ولد کو حوالے نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کا حق آزادی ضائع ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے حالانکہ آزادی ان کا حق بن چکی ہے آقا کے مرنے کے بعد انہوں نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے تو ان کو حوالے نہیں کر سکتے ان کو حوالے نہیں کر سکتے پھر کیا کریں بھائی کہتے ہیں بھائی یہ مانع کس کی وجہ سے آیا انہوں نے جناد کی ہے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ مدبر یا ولد کو کیا کیا جائے جنایت والے کے حوالے کیا جائے لیکن اب مانع آ گیا اب ہم یہ حوالے نہیں کر سکتے اور یہ مانع کس کی وجہ سے آیا آقا کی وجہ سے آقا نے اس کو مدبر بنایا آقا نے اس کو کیا کیا ہے ولد لہذا اب آقا پر زمان آئے گا اور کتنا زمان آئے گا کہتے ہیں بھائی غلام یا باندی کی قیمت اور جنایت کے عرش ان میں سے جو عقل ہوگا وہ زمان آ جائے گا ان میں سے جو عقل ہوگا وہ زمان آ جائے گا تو کہتے ہیں واذا جنل مدبر او ام الولد جنایتا اور اگر جنایت کی مدبر نے یا ام ولد نے ضمن الماولات ظامن ہوگا اقا الاقل من قيمته ومن ارشها ف غلام یا بندی کی قیمت میں سے جو آقل ہو او ومن ارشها اور جنایت کے ارش میں سے جو کم ہے غلام یا بندی کی قیمت اور اس جنایت کے ارش میں سے جو کم ہے اس کا اقا ضامن ہوگا فعین جنا جناطن اقرا و قطف المولا قیمت انفلا شی علیہ ویت ویت جناسانی و انقان المعلا دفع القیمت بغیر خضاء انفل ولی بل خیاری انشا اطبا المعلا و انشا اطبا ولی جناطل اولا صورت یہ کہ مدبر یا ولد نے جنایت کی اور آقا آقا نے زمان آیا آقا نے اس کی قیمت دے دی ولی جنایت کو جس چیز پر جنایت کی گئی تھی بھائی اس کو کیا دے دی اس کی آپ اس مدبر یا ولد نے پھر کسی موقع پر پھر جنایت کر دی تو کیا اب دوبارہ اس سے قیمت لی جائے گی کہتے ہیں بھائی اگر وہ جو پہلے آقا نے قیمت دی تھی اس میں غور کر لیں یا تو وہ قاضی کے فیصلے کے ساتھ دی ہوگی یا بغیر قاضی کے <تصفح> اگر قاضی کے فیصلے کے ساتھ وہ ادائیگی ہوئی تھی تو اب آقا پر دوبارہ زمان نہیں آئے گا بلکہ یہ ولی جنایت ثانی والا جس کی دوسری مرتبہ جس کی جنایت کی ہے یہ اس پہلی جنایت والے کے پاس جائے گا اور اس کے ساتھ وہ جو قیمت اس نے وصول کی تھی اس میں شریک ہو جائے گا کیا ہو جائے گا قیمت میں شریک بھائی پسند دیکھو جناطت کیا ایک مدبر نے اور ایک شخص کو غلطی سے قتل کر دیا کیا جب غلطی سے قتل کیا ہے تو آپ کیا آئے گا دیت دینا پڑے گی دیت کتنی ہے سو اونٹ دینے پڑیں گے لیکن یہ تو کیا ہے مدبر ہے اور مدبر کے بارے میں آپ نے کیا مسئلہ پڑا کہ آقا پر زمان آئے گا مدبر کو حوالے نہیں کیا جا سکتا اور کتنا زمان آئے گا غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو عقل ہوگا آپ یہ مثلا سو اونٹوں کی قیمت مثلا بنتی ہے دس لاکھ روپے اور غلام کی قیمت فرض کرو چھ لاکھ روپے ہے کتنی ہے چھ لاکھ. لاکھ روپے ہے تو آقا پر کتنا زمانہ آئے گا چھ لاکھ. لاکھ کیونکہ وہ عقل ہے وہ چھ لاکھ اس نے دے دیے جن کا مقتول تھا اس کے وارثوں کو چھ لاکھ دے دیے اور یہ قاضی کے فیصلے کے ساتھ ہوا قاضی نے فیصلہ کیا کہ غلام کی قیمت ان کے حوالے کرو تو اس نے چھ لاکھ دے دی اچھا کچھ عرصے کے بعد یہ چیز مدفر نے پھر جنایت کر دی اب وہ پہلے جو قیمت دی تھی وہ آقا نے کس کی وجہ سے دی تھی قاضی کے فیصلے کی وجہ سے لہذا آپ یہ جس کی دوسری جنایت یہ مسن مدبر نے کسی شخص کی کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دیا اور ہاتھ کی کسی ہے مطبر نے پھر دوبارہ جنایت کی اور کسی شخص کا ہاتھ کاٹ ڈالا آپ یہ مالک پر رجوع نہیں کر سکتا اس لیے کہ مالک اس غلام کی قیمت دے چکا ہے کیا کر چکا ہے قیمت دے چکا ہے یہ یوں کہ گویا غلام ہی دے چکا ہے کیا کر چکا ہے فیصلے نکل چکی ہے جا کر شریک وہ پہلے شخص اس کو کتنے ملے تھے چھ لاکھ اور یہ تو کل نقص کی بیت کتنی بنتی تھی دس لاکھ اور ایک ہاتھ کاٹا اس کی جناط کتنی بنے گی نصف بنے گی پانچ لاکھ تو اس کا حصہ ہوا دس لاکھ بنتا تھا اور اس کا حصہ کتنا ہے پانچ لاکھ یعنی تو گلان کی جو قیمت وصول کی تھی اس کے تین حصے کر لیں گے کتنے حصے کر لیں گے एक دیکھو نا ایک کا ایک کا ہاتھ کاٹا اسے کتنے ملنے چاہیے پانچ لاکھ دوسرے کے مقصول شخص کو قتل کیا گیا تھا اس کو کتنے ملے اس کو دس اس کو دس ملنے چاہیے پانچ اور دس میں نسبت دیکھو ایک جو دس ہے وہ پانچ سے دگنا ہے یعنی ایک کو دگنا ملے گا تو یہاں بھی ابھی یہ صورت کر لو غلام کی قیمت کتنی دی تھی چھ لاکھ چھ لاکھ کے کتنے حصے کر لو تین حصے دو حصے ایک کو دے دو ایک حصہ ایک کو دے دو تو دیکھو ایک کا حصہ دوسرے سے کیا بن جائے گا دگنا بن جائے گا سمجھ میں آئے تو جس आदमी جن کا آدمی قتل کیا گیا تھا وہ, وہ لے لیں گے چار لاکھ اور دو لاکھ کس کو دے دیں گے جس کا ہاتھ کٹا تھا اس کو دو لاکھ دے دیں گے سورج سمجھ میں آ لیکن اس کے بجائے اگر قاضی کے فیصلے کے بغیر ہی آقا نے پہلی جنایت والے کو چھ لاکھ دے دیے تھے قاضی کا فیصلہ نہیں ہوا تھا بلکہ خود ہی دے دیے تھے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب دوسری جنایت والے کو اختیار ہے چاہے تو اس آقا سے اپنی جنایت کا عوض وصول کرے یا کیا کرے پہلی جناد کی جس کو ادائیگی جناد کے بدل جس کو دیا گیا تھا اس کے پیچھا کرے بھئی جس کو غلام کی قیمت دے دی گئی تھی چاہے تو اس کے پیچھے پڑ جائے اس سے جا کر اپنے حصے کے بقدر وصول کر لے اور چاہے زمان کس سے وصول کر لے آخا سے وصول کر لے بھائی یہ کیا وجہ ہے کہتے ہیں بھئی بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر مانے آیا تھا آخا کی وجہ سے آقا نے اپنے اس غلام کو مدبر بنایا ہے کیا بنایا ہے جب مدبر بنایا ہے تو اب اس غلام کو نہیں دیا جا سکتا جنایت کے بدل کے طور پر تو مانے کس کی وجہ سے آیا آقا کی وجہ سے لہذا آقا پر زمانہ آتا ہے پہلی جنایت کا زمان بھی کس پر آقا پر دوسری کا بھی آ, اور غلام پہلی آخا کیا کر چکا ہے پہلی جنایت کے طور پر قیمت دوسرے کے حوالے کہتے ہیں بھائی اس سے اب دوسرے کا حق بھی قیمت کے اندر آ گیا یا نہیں آ تو آقا نے تعدی کی ہے گویا اس دوسرے کا حق بھی بنتا تھا اور اس نے پہلے ہی کے حوالے سارے پیسے کر دیے تو اب چونکہ آقا نے کی طرف سے تعدی پائی گئی زیادتی پائی گئی آپ چاہے تو آقا پر رجوع کر لے چاہے تو اس پہلی جنایت والے پر رجوع کر لے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اگر اس غلام مدبر نے, ولد نے دوسری جنایت کی وقد دفع قیمته اور تحقیق دے چکا ہے آقا اس غلام کی قیمت اس مدبر یوم ولد کی قیمت دے چکا ہے کسے دی ہے ایلل ولی پہلی جنایت کے ولی کو بے ان قاضی کے فیصلے کے ساتھ فلا ہی آلئی ہی تو آقا پر کوئی چیز نہیں کیونکہ اب قاضی کے فیصلے کے ساتھ دیے ہیں پیسے اور جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تھا تو آقا تو مجبور تھا دینے پر اب اس کے لیے روکنے کی گنجائش نہیں تھی تو کہتے ہیں وَلِيُّ الْجِنَایتِ وَلِيَ الْجِنَایتِ الْأُولَى پیچھا کرے گا ولی جنایت کا, کس کا پیچھا کرے گا جنایت اولا کے ولی کا پیچھا کرے گا فیوشار پس فِي اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا اس مال کے اندر جو اس نے لیا تھا وہ ان کا انل مولا دفاع قیمت ان اور اگر آقا نے حوالے کی ہے مدبر متبر یاد کی قیمت بغیر قاضی کے فیصلے کے تو اب آقا کی طرف سے تعدی پائی گئی مارانا اس قیمت کے اندر تو دوسرے ولی کا بھی کیا آ گیا حاک ہاں آ گیا اور اس نے پہلے کو ہی پہلے کو ہی دے چکا ہے لہٰذا وہ یا تحیو سمجھیں گے تاج کس کی طرف سے پائی گئی آقا کی طرف سے تو اب اس کو بھی اختیار ہے چاہے آقا سے کیا کر لے اپنا زمان وصول کر لے اور چاہے تو پہلی جنایت والے سے تو کہتے ہیں فل ولی بل تو ولی کو اختیار ہے تبع تباہ چاہے تو وہ پیچھا کرے کا جنا کے ولی کا پیچھا کرے مسلم صورت مسئلہ یہ بھائی ایک آدمی کی دیوار ہے راستے کے اندر ساتھ بھائی وہ دیوار جھک گئی ٹیڑھی ہو گئی ایک طرف اب راستے کی طرف والی ہے راستے میں سے گزرنے والوں میں سے بات نے کوئی, کوئی بھی آیا اور اس نے اس دیوار کے مالک سے مطالبہ کیا کہ بھائی یہ دیوار گرنے والی ہے یہ نہ ہو یہ دیوار گرے کسی کا نقصان ہو جائے اس کو سیدھا کروا دو کیا کرو थीज़ा سیدھا کروا دو اور اس پر اس نے گواہ بھی بنا دی یہ دیکھو میں نے تمہیں کہہ دیا بھائی آپ اس دیوار کو کیا کر لیں थीज़ा سیدھا کروا پھر اس کے بعد آقا کو اتنا وقت بھی مل گیا جس کے اندر وہ دیوار سیدھی کروا سکتا ہے لیکن اس نے دیوار سیدھی نہیں کروائی اور وہ دیوار گری اور کوئی جانی یا مالی نقصان ہوا تو آخا تو یہ دیوار کا مالک کیا ہوگا اس کا زامین ہوگا صورت سمجھ میں آ گئے بھائی لیکن اگر دیوار پہلے ہی گر گئی اس کو آ کر بتا تو یہ دیوار سی بھی کروا دو ابھی وقت نہیں گزرا تھا ایک آدھ گھنٹہ ہی گزرا ہے دو گھنٹے گزرے ہیں یہ تھوڑی دیر ابھی گزری ہے وہ دیوار گری کوئی نقصان ہوا اب زمان نہیں آئے گا بھائی صورت سمجھ میں آ وہ اضا مال مالا میلو کے مانا مائل ہونا جھکنا وہ مال اللہ تریقمین اگر دیوار جھک گئی مسلمانوں کے راستے کی طرف بس مطالبہ کیا گیا صاحب صاحب الحاط دیوار والے تھے یہ جو دیوار کا مالک ہے فصول و صاحب مطالبہ کیا گیا دیوار والے سے بھی ہی اس کے گرانے کا اس کے توڑنے کا وہ اشیدہ ہی اور اس پر گواہ بنا لیے گئے فلم یم خوشی مدتی ہی پس اگر اس نے اس کو نہ گرایا اتنی مدت کے اندر کہ وہ قادر بھی ہے اس کے گرانے پر ہاتھ سا قاتا یہاں تک کہ وہ دیوار گر گئی زمین مات ہی مینا نقصی او مالن تو وہ ضامین ہوگا اس چیز کا جو طلب ہوئی ہے اس دیوار کی وجہ سے من نفس اور مال انفس ان اور مال میں سے جو بھی طلب ہوا ویس ایو طالبہ وہ بناخذہ مسلمن او ذمیون اور برابر ہے کہ اس مطالبہ کرے توڑنے کا مسلمان یا ذمی چاہے کوئی مسلمان مطالبہ کر لے چاہے کوئی ذمی مطالبہ کر لے ایک دفعہ مطالبہ کر لیا اور پھر اس نے دیوار درست نہ کی تو اب اس پر زمان آئے گا وجہ یہ ہمارا ہے نا مسلمان کرے ذمی کرے اسی کے راستے کے ساتھ ہے اور راستے پہ گزرنا ہر ایک کا حق ہے چاہے مسلمان ہو چاہے ہو تو کوئی بھی مطالبہ کر سکتا ہے لیکن اگر اس کے بجائے کسی شخص کی دیوار کسی دوسرے کے گھر کی جانب ٹیڑی ہو گئی اب اس گھر میں آنا جانا یہ تو ہر ایک کا حق نہیں ہے تو اب یہاں مطالبہ صرف وہ گھر والا ہی کر سکتا ہے وہ گھر والا مطالبہ کرے اور پھر یہ ٹھیک نہ کروائے تو یہ زمان آئے گا کوئی اور مطالبہ کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے و ان مال الى دار رجلين اور اگر وہ دیوار جھک گئی کسی آدمی کے گھر کی طرف فال مطالبه للمالك الدار خاصتا تو, خاص تو مطالبه کا حق اس گھر کے مالک ہی کو ہے خاص طور پر فیض الصدم فارسات صورت یہ بھائی دو سوار بھائی دو گھڑ سوار ہیں بھائی مثلا انہوں نے گھوڑے دوڑائے غلطی سے ایک دوسرے سے ٹکرائے اور دونوں ہلاک ہو گئے تو یہ ہمارا نا گویا ہر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا خاصا ان غلطی سے اور غلطی سے قتل کی صورت میں کیا آیا کرتی ہے دیت آتی ہے اور اسی شخص پر آتی ہے یا اس کے پورے قبیلے پر پورے قبیلے پر لہٰذا دونوں سواروں میں سے ہر ایک کی بیت دوسرے کے قبیلے پر آ جائے صورت سمجھ میں آ تو ہر ایک کی دیت وصول کر کے ان کے وارثوں کے حوالے کر دیں گے بھائی تو کہتے ہیں فعید پدما فارثانی اس کا مانے ٹکرانا فارس کہتے ہیں شہ سوار کو گھڑ سوار کو گھڑ سواروں پیدلوں تو جو بھی ہو اگر مر جائے تو یہی حکم ہے البتہ چونکہ عموماً گھڑ سوار میں زیادہ امکان ہے اس لیے اس کو ذکر کیا فعیدت پدما فارثانی فارث ٹکرا جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کی دوس دوسرے کی دیت ہے قیمت والا شرطر بھائی آپ نے پڑھا ایک آدمی دوسرے آزاد آدمی کو قتل کرے تو وہاں کیا آتا ہے وہاں دیت آیا کر دیا کیا آتی ہے دیت وہاں دیت آیا کرتی ہے لیکن ایک آدمی نے دوسرے غلام کو غلطی دوسرے کے غلام کو غلطی سے قتل کر دیا اب کیا آئے گی کہتے ہیں بھائی اب غلام کی قیمت آئے گی کیا دینا پڑے گی مالک کو غلام کی قیمت دے لیکن پھر یاد رکھنا غلام کی قیمت آزاد آدمی کی دیت سے زیادہ ہو تو وہ ادانی کریں گے زیادتی زائد ادانی کی جائے گی مثلا بھائی آزاد آدمی کی دیت کتنی ہے سو اونٹ ہیں یا دس ہزار درہم ہیں یا ایک ہزار دینار اب ایک ہزار دینار یا دس ہزار درہم کی قیمت لگوائی تو مثلا وہ دس لاکھ روپے بنے کتنے بنے لاکھ دس لاکھ روپے بنے تو آپ غلام جو ہے غلام جس کو قتل کیا وہ بھی بڑا قیمتی غلام تھا اس کی قیمت ہے کتنی مسن بارہ لاکھ ہے اس کی قیمت تو اب بارہ لاکھ نہیں دیے جائیں گے بلکہ دس لاکھ بلکہ دس لاکھ سے بھی دس درہم کم کر دیے جائیں گے بھائی تاکہ مملوک آزاد پر بڑھ نہ جائے ورنہ تو کیا لازم آئے گا مملوک کی قیمت آزاد آدمی سے بڑھ گئی حالانکہ آلہ کون ہے آزاد آدمی آلہ ہے یا مملوک آلہ ہے آزاد آلہ ہے تو دیت بھی اس کی زیادہ ہونی چاہیے تو لہٰذا جو زیادتی ہے اب وہ نہیں آئے گی بھائی صورت سمجھ میں آ وہ عیدا خطونا خاتان جب قتل کیے کسی آدمی نے کسی غلام کو غلطی سے فال ہی قیمت پر اس کی قیمت واجب ہے قاتل پر اس کی قیمت واجب ہے غلطی سے ولاد والا شرط اعلیٰ درہمن اور وہ زائد نہیں کی جائے گی دس ہزار درہم پر دس ہزار درہم سے زائد نہیں کیونکہ دس ہزار درہم تو کس کی دیت ہے آزاد اس سے نہیں زیادہ دیں گے ف انسانہ قیمت ہو آشرت آلاتی درہم ان او بس اگر اس غلام کی قیمت دس ہزار درہم تھی یا زیادہ تھی خزیہ علیہ بھی آشرتی آلاشر الا تو فیصلہ کر دیا جائے گا اس آدمی پر دس ہزار درہم کا مگر دس کم دس کم دس ہزار درہم کا کیا کر دیا جائے گا اس پر فیصلہ کر دیا ازا زیادہ قیمتیتی یہ جیبو شرطن شرط اور اس میں کتنی واجب ہوگی بھائی آزاد آدمی کی دیت تو کتنی تھی عورت کی دیت آزاد آدمی سے نصف ہوا کر دیا تو عورت کی دیت کتنی ہے پانچ ہزار درہم اور باندی کو قتل کیا اگر اس کی قیمت پانچ ہزار درہم یا پانچ ہزار درہم سے زائد ہو تو کتنی قیمت دینا پڑے گی دس درہم کم کر کے بھائی دس درہم کم پانچ ہزار دیں گے صورت سمجھ میں آگے کہتے ہیں وہ فلحمتی زیادہ قیمت اور باندی کے اندر جب بڑھ جائے اس کی قیمت دیت پر یہ جبو واجب ہوں گے خم ستو الا اللہ دس کم پانچ ہزار درہم واجب ہوں گے وفی دل آبدی اور غلام کے ہاتھ کے اندر نصف قیمتی اس کی نصف قیمت آئے گی لا دم ستی آمسطن بھائی آزاد آدمی کا کوئی ہاتھ کاٹے تو کتنی کتنے درہم آتے تھے بھائی نصف دیت ہے تو کتنے بنتے ہیں پانچ ہزار درہم غلام کا ہاتھ کاٹے تو اس میں کیا آئے گا بھائی غلام کو قتل کرتا تھا غلطی سے تو اس کی قیمت آتی تھی تو آزاد آدمی میں پوری دیت آتی تھی یہاں پوری قیمت آتی تھی وہاں پہ نصف دیت آتی تھی تو یہ غلام کے اندر یہاں ہاتھ کے اندر کیا آ جائے گی نصف قیمت آ جائے گی لیکن پھر وہ اضافہ یہ نصف قیمت آزاد آدمی کی نصف دیت سے زائد نہیں ہونی چاہیے سمجھ میں آیا بھائی تو وہاں کیا کرتے تھے بھائی اگر غلام کی قیمت دیت کے جب غلام نے غلطی سے قتل کر دیا اس کی قیمت کیا ہے دس ہزار دیرہ ہے یا دس ہزار سے بھی زیادہ تو کتنے دیتے تھے بھائی قیمت دس کم دس ہزار دے دیتے تھے تو اس کا نصب کر لو کتنا بن گیا پانچ کم پانچ ہزار سورج سمجھ میں یہی کہہ رہے ہیں کہ وہی یہ دل اور غلام کے ہاتھ کے اندر نصف قیمتی ہی اس کی نصف قیمت آئے گی لا خم ستی آلہ فن اللہ خمسطن پانچ کم پانچ ہزار پر اس کو بڑھایا نہیں جائے گا لا والا خم ستی آن اللہ خمسطن پانچ کم پانچ ہزار پر اسے بڑھایا نہیں جائے گا وہ کلوما من دی تلخرری فہو مقدر و من قیمت ال اور وہ ہر وہ چیز جو مقرر کی جاتی ہے من دیت الخرری اور یہ یوں کہیں اور جو کچھ جو مقرر کیا جاتا ہے آزاد آدمی کی دیت میں سے فہو مقدر و من قیمت ال تو وہ مقرر کیا جائے گا غلام کی قیمت میں آزاد آدمی کی دیت میں سے جو مقرر ہوتا ہے جو واجب ہوتا ہے غلام کی قیمت میں اس کا اعتبار ہوگا مثن بھائی اگر آزاد آدمی کو غلطی سے قتل کیا تو اس میں دیت, دیت دینا پڑتی ہے غلام کو غلطی سے قتل کرے تو اس کی قیمت دینا پڑے گی جہاں آزاد آدمی کے اندر نصف دیت آتی تھی وہاں غلام کے اندر نصف قیمت آئے گی جہاں آزاد آدمی کے اندر ربعی دیت آتی تھی وہاں غلام کے اندر رب قیمت آئے گی سمجھ میں قیمت کے ساتھ کیا وہاں دیت کا سلو سروبو کو مس جو بھی بن رہا تھا مثلا تھا. یہاں قیمت میں اسی کی قیمت میں بنائیں گے اس کو بھائی تو کہتے ہیں وکل ما يقدر من دیت الحر فهو مقدر من قیمت العبد اور جو کچھ مقرر کیا جاتا ہے آزاد آدمی کی دیت میں سے تو وہ مقرر کیا جائے گا غلام کی قیمت آزاد آدمی میں دیت کا اعتبار پوری دیت نصفیت یا ربو دیت غلام کے اندر بھائی ایک عورت حاملہ تھی کسی شخص نے اس کے پیٹ پر ضرب لگائی جس سے عورت نے مردہ بچہ ڈال دیا بھائی یعنی وہ بچہ اس کا ضائع ہوا مر گیا تو آپ اس شخص پر یاد یہ زمان آئے گا غرہ آئے گا کیا آئے گا غرہ یعنی زمان اور غرہ کتنا ہے کہتے ہیں پانچ سو درہم ہے کتنا ہے پانچ سو درہم بھائی دیکھیے وہی دا زارا بارہ اور جب ضرب لگائی کسی شخص نے کسی عورت کے پیٹ پر فعال قطنی بس عورت نے ڈال دیا مردہ جنین کو جنین وہ حمل جو بچہ جو ابھی پیٹ میں ہو وہ جنین کہلاتا ہے تو وہ عورت نے ڈال دیا مردہ جنین کو فالئی غرۃۃ تو اس ضرب لگانے والے پر کیا ہے غرہ آئے گا بھائی غرہ کیا کتنا ہے کہتے ہیں بل غررت نصفری بیتی دیت کا نصف اوشر ہے دیت کا دیت کتنے درہم ہے دس درہم. ہزار درہم اس کا اوشر نکالو ایک ہزار دیرہ اس درہم ہے. تو, نصف ہے تو پانچ سو دراہی آئیں گے فَإن الْقَثُ بس اگر اس نے اسے زندہ ڈالا سم مما تو پھر وہ مر گیا یعنی بچہ پہلے زندہ پیدا ہوا اور پھر مر گیا ففی ہی دیت ان کا ملا تو اس کے اندر پوری دیت آئے گی بھائی بھائی تو جینی تھا عورت کے پیٹ پر زرب لگائی اور مردہ بچہ اس نے ڈال دیا تو بھائی بچے کا تو پتہ ہی نہیں تھا جنین اس کے پیٹ میں پہلے زندہ تھا یا زندہ نہیں لہذا شک کی وجہ سے وہاں ہم لا سکتے حدیث میں آتا ہے پھر اس سلسلے میں حضور, اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کا حکم فرمایا تھا پانچ سو دیر کا لہذا اس میں پانچ سو دیر آ جائیں گے لیکن اگر بچہ زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا معلوم ہوا اس کی زرب کی وجہ سے ایک جان چلی گئی ہے اور جان جب چلی جائے تو اس میں کیا آیا کرتی ہے جی تا تو پوری دیت دینا پڑے گی اسی لیے کہا فین القت حيئا اگر اس نے اسے زندہ ڈالا ثم مات پھر وہ مر گیا ففیہ دیتن کاملہ تو اس میں پوری دیت واجب ہوگی وئن القت میتا ثم باتت الام فعلیہ دیت و غرہ بھائی عورت کو ضرب لگائی پیٹ پر اور وہ مردہ بچہ اس نے ڈال دیا تو اس صورت کے اندر مردہ جنین کے اندر کیا آیا کرتا ہے غرہ تو غرہ آئے گا پانچ سو دن ہم کچھ دیر کے بعد پھر اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا اسی وجہ سے تو آپ ایک دیت بھی دینا پڑے گی غرہ بھی آئے گا اور دیت بھی تو کہتے ہیں وہ ان القت میتن اور اگر اسے مردہ ڈالا ماں نے سماتل پھر ماں کا بھی انتقال ہو گیا فعال ہی دیت اُم و غرتن تو ضرور لگانے والے پر دیت بھی ہے کیونکہ اس کی ماں کو قتل کیا وہ غر اور غرہ بھی ہے کیونکہ جنین کو تلب کر دیا اس نے وہ ان مات فلا ہن فلاشل جنین بھائی پہلے کیا صورت مردہ جنین کو ڈالا اور پھر عورت کا انتقال ہوا اب دوسری صورت پہلے عورت کا انتقال ہوا پھر کیا ہوا مردہ جنین ڈال دیا تو اس صورت میں یاد رکھیے دیت تو آئے گی جنین کے اندر کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا بھئی پہلے زرم لگائی تھی عورت نے کیا کیا مردہ جنین کو ڈال دیا معلوم ہو یہ جنین جنین کس کی ضرب سے م... آ... جنین جو ڈالا اس نے کس کی وجہ سے ضرب کی وجہ سے <coughs> یعنی زر کی وجہ سے اہتمال ہے موت ہوئی ہو اس کی سمجھ میں آیا زر لیکن اب جب ماں پہلے مر گئی اور پھر جنین کو اس نے مردہ ڈالا تو اب احتمال آ گیا کہ ہو سکتا ہے ماں کے مرنے کی وجہ سے کیا ہے جنین بھی مر گیا ہو سمجھ میں آیا سانس رک گیا گزا اس کی رک گئی اس لیے وہ بھی مر گیا تو اب صرف شک کی وجہ تو شک آ گیا ماں کی موت اس کا باعث بنی ہوگی تو شک کی وجہ سے اب زاری پر کیا ہے غرہ نہیں آئے گا بھائی ہوا نہیں آئے گا اسی لیے کہا وہ ان ماں اور اگر وہ اس کی ماں مر گئی تو اس حال میں وہ تھا جنین تو صورت میں کچھ بھی نہیں ہے اور وہ جو مال واجب ہوتا ہے جنین کے اندر وہ مورو سانہ ہوتا ہے یعنی اس سے بطور اس کے وراثت کے طور پر ہوتا ہے بھائی کیا ہوتا ہے وراثت یعنی اس کے ورسا شمار ہوتا ہے یہ ورسا چھوڑ کر وہ ترکہ چھوڑ کر وہ مرا ہے وفی جنیمتی اداکان شری قیمتی ہی لوکان خیا وا شرو قیمتی ہی انکان انسا اور باندی کے جنین میں بھئی یہ تو تھا آزاد عورت کا جنین اس کے اندر کیا پڑھا آپ نے کتنا آتا ہے ہررا اور ہرا کتنا ہے پانچ سو درہم اور باندی کے جنین میں ذکرن اگر وہ مذکر ادا کا تو پھر کیا آئے گا نصف عشری قیمتی ہی اس کی قیمت کا نصف اوشر یعنی بیسواں حصہ عشر دسواں حصہ اور اس کا بھی نصف کر لو یہ کتنا بن گیا بیسواں نصف اوشر آئے گا اگر وہ مذکر تھا یعنی بچہ تھا لوکان, لوکان حین اگر وہ زندہ ہوتا یعنی اگر زندہ ہوتا اس کی قیمت لگاؤ مثلا فرض کرو یہ بچہ اگر زندہ ہوتا تو اس کی کتنی قیمت ہوتی جی سو دینار ہوتی فرض کرو قیمت ہوتی تو اس کا اوشر کتنا بنا دس دینار اس کا نصف اوشر کرو پانچ دینار تو پانچ دینار یہ دینے پڑیں گے بھائی جب کہ جب بچہ ہو مذکر ہو کس میں باندھی کے جنین میں وہ شروع قیمت ہی انکان انسا اور اس کی قیمت کا دسواں حصہ دینا پڑے گا انکان انسا اگر وہ جنین کیا تھا مونس تھا یعنی اگر اس یہ بچی اگر زندہ ہوتی تو اس کی کتنی قیمت تھی فرض کرو سو دینار تو اس کا دسواں حصہ لگاؤ کتنا بنا دس دینار دینے پڑیں گے سورج سمجھ میں آ گئے اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ مذکر کے اندر نصف عشر کہا اس کی قیمت کا نصف عشر اور منت کے اندر کیا کہا اس کی قیمت کا, کا عشر کہا آزاد کی طرح ہی تو ہم نے معاملہ کیا جو آزاد میں حکم تھا وہی حکم یہاں لگا دیا وہاں البتہ حساب سے ہوتا تھا یہاں حساب کس کے ہوتا ہے قیمت کے دیکھو مجھے بتائیے اگر آزاد عورت کا جنی ڈال کس نے ضرب لگائی اور اس نے جنی مردہ بچہ ڈال دیا تو کتنا غرہ ہوتا تھا پانچ سو دیگم کتنا آتا تھا اور پانچ سو دیت کا کتنا حصہ ہے اوپر آیا نہیں خبر گور رہا تو نشر نیت کا آدمی کی دیت کا نصف عشر ہے مرد کی دیت کا ذرا حساب لگاؤ مرد کی دیت کتنی ہے دس ہزار دیرہ اس کا عشر کتنا ہے عشر دسواں حصہ ایک ہزار دیرہم اس کا نصف کرو پانچ سو دیرہ تو غرہ معلوم ہو کتنا ہے نصف اوسر ہے آزاد آدمی کی دیت کا پانچ سو درہم اور آزاد عورت کی دیت کتنی ہوتی ہے آدمی سے نصف ہوتی ہے کوئی کتنی ہے عورت کی دیت پانچ, درہم. پانچ ہزار درہم اب آپ بتائیے یہ پانچ سو پانچ ہزار کا کتنا حصہ ہے دسواں حصہ ہے کتنا ہے تو دیکھو مرد کے اندر یہ اوشر دیت کا بن رہا ہے اور باندی کے اندر اس کی دیت کا عشر بن رہا ہے تو اس لیے یہاں بھی ہم نے کہا کہ اگر وہ بچہ مذکر تھا تو اس کی قیمت کا نصف عشر آئے گا اور اگر منت تھی تو اس کی قیمت کا شرا ہے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی ولا کفارت فی جنی اور جنین کے اندر کفارہ نہیں ہے مارانا اس لیے کہ کفارا تھا جب کوئی کوئی شخص کسی کامل نقص کو مارے غلطی سے تو وہاں کفارہ آیا کرتا ہے اور جنین کا تو پیٹ میں پتہ ہی نہیں تھا زندہ بھی تھا یا پہلے سے ہی مردہ تھا تو یہاں کفارہ نہیں ول فی شب ہلحم دی وطاہی اور کفارہ کیا ہے بھائی بتلا رہے ہیں قتل شبھے عمد اور قتل خطا کے اندر کفارہ جو ہے راکی مومینا ایک آزاد مومینا گردن کو آزاد کرنا ہے یعنی مومن مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کرے گا عام غلام نہیں آزاد کر کا سکتا کافر وغیرہ بلکہ کس قسم کا غلام آزاد, آزاد کرنا پڑے گا موس مسلمان غلام ہو یا مسلمان باندی ہو فی الم یت پس اگر یہ نہ پائے وہ غلام نہ ملے پھر کہتے مشہر متثاب تو پھر دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا ولا ہل کے تحام اور اس کے اندر کھانا کھلانا کافی نہیں اس کے اندر کھانا کھلانا کافی کیونکہ اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں نہیں آتا گئے قتل کے کفارے میں صرف کس چیز کا ذکر آتا ہے بھائی زہار وغیرہ کے کفارے میں تو آپ نے پڑھا تھا بھائی تحریر رقبہ ہے یا دو ماہ کے روزے ہیں نہیں تو پھر کیا کرے گا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا لیکن یہاں پر کھانا کھلانا کافی نہیں اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں صرف کیا آتا ہے آزاد موم... مومنہ گردن کو آزاد کرے یا پھر کیا کرے ساٹھ روزے مسلسل رکھے بھئی چلئے بس مولانا المرام اللہ عالم فتح